بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دو ہزار جنوری کے مہینے میں چند روز قبل حکومت پاکستان نے پھر اسلام آباد میں حملہ کیا رات ایک بجے دو بجے لڑکیوں کے مدرسے پر پولیس والوں نے ہلکا بولا اور مدرسے کو مسمار کیا پھر وہی لال مسجد کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے پھر وہی لوگ طلباء و طالبات جو پہلے بھی ہدف تھے آج پھر ہدف ہیں یہ پاکستانی نظام کی مسلسل بدماشیوں کا ایک سلسلہ ہے مسلسل سرکشیوں کا ایک سلسلہ ہے ستر سالوں سے پاکستانی حکومت پاکستانی نظام اور اس زنجیر کی سب سے بترین کڑی افواج پاکستان یہ سب مل جل کر اسلام اور مسلمانوں کا شریعت کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ان کے صحابہ کرام کے ناموس کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے اور اسلام ہی کو یہاں نشانہ بنایا جا رہا ہے علماء کا قتل مدارس کا انہدام مساجد کو گرانا داڑھی والوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ٹھونسنا مدرسوں پر بمباری کرنا معصوم طلباء و طالبات کو مدرسوں کے اندر زندہ جلا دینا یہ سب ایسے جرائم ہیں جنہیں کافر بھی سن کر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے ابلیس بھی شاید توبہ کرنے لگے نظام پاکستان حکومت پاکستان افواج پاکستان یہ پاکستان پر ایک دھبہ ہیں پاکستانی مسلمانوں کے لیے ایک داغ ہیں پاکستانی مسلمانوں کے لیے ایک شرمناک باب ہیں ان کا خاتمہ یہ انتہائی ضروری ہے جب تک کنویں سے نجاست نہیں نکالی جائے گی ڈول کے ڈول پانی کے نکالے جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں اے میرے مسلمان بھائیوں اے میری مسلمان بہنوں اے میرے مجاہد ساتھیوں پوری دنیا کے مجاہد ساتھیوں عالم اسلام کے مجاہدین آپ سب سے میں یہ عارض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ افغانستان میں امن چاہتے ہیں وزیرستان میں امن چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی نظام کو ختم کریں پاکستانی نظام پاکستانی آئین و قانون پاکستانی افواج ان سب کا خاتمہ ضروری ہے یہ ایک نجاست ہے جو پاکستان نامی کھوئے میں گر گئی ہے اس کھوئے سے جب تک یہ نجاست نہیں نکالی جائے گی رونے دھونے سے مظاہرے کرنے سے احتجاجے کرنے سے ٹائریں جلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اسلحہ اٹھایا جائے اور ان کو نشانہ بنایا جائے یہ وہ ابلیس ہیں جو جنت میں گسائے ہیں افواج پاکستان یہ وہ ابلیس ہیں جو جنت میں گھسائے ہیں ان خبیصوں سے ان شیطانوں سے اور ان ابلیسوں سے جب تک اس جنت نظیر وطن پاکستان کی صفائی نہیں کی جائے گی ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس ملک میں جس نے بھی انصاف کی بات کی جس نے بھی شریعت کی بات کی جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جس نے بھی حق بات کی اسے تختہ دار پر چڑھا دیا گیا ایک طویل فہرست ہے ایک لمبی قطار ہے ہمارے شہدہ کی ہمارے شہید علماء کی شہید اساتذہ کی شہید طلباء کی شہید تلامزا کی شہید مجاہدین کی ایک طویل قطار ہے اس مجرم کو معاف کرنے کی بات وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود مجرم ہیں یا اس جرم میں شریک ہیں لال مسجد کے یہ طلباء و طالبات نہتے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک ہوا کھڑا کیا گیا پوری دنیا کو دکھلایا گیا اور پھر ان کو قتل کر کے پیسے کمائے گئے اب دوبارہ سے اس طرح کا ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے دنیا کی توجہ اپنی طرف کروائی جا رہی ہے کہ پھر سے ہمیں چندہ ملے پھر سے ہمیں خیرات ملے پھر سے ہمارا کشکول بھرا جائے ان لانتیوں خبیصوں کا کوئی نسب العین کوئی ہدف اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے یہ بے مقصد زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ان کا بس پیڑ بھر جائے ان کی دنیا سنور جائے ان کے بال بچے جو ہے انگریزوں کی طرح پالے جائیں بس ان کے لیے یہی کافی ہے لیکن پاکستان میں رہنے والے لوگ یہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں پاکستانی قوم مسلمان قوم ہے اس مسلمان قوم کو مسلمان حاکموں کی اور مسلمان فوجیوں کی ضرورت ہے جو کہ مسلمانوں کے عقیدے کی مسلمانوں کے ناموس کی مسلمانوں کے جان و مال اور مسلمانوں کے نظریات و افکار کا تحفظ کرے میری گزارش ہے اسلامیہ نے پاکستان سے علماء پاکستان سے پاکستانی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کرام سے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھائیں کلاشین کوف اٹھائیں ایم سی اٹھائیں اور ان فوجیوں کے خلاف پولیس کے خلاف اس نظام کے خلاف جنگ کریں ان کو قتل کریں ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں جہاد کے ذریعے بدعاؤں کے ذریعے مسجدوں میں باقاعدہ کے خلاف بدوائیں کی جائیں خونوں کے نازلہ کا اہتمام کیا جائے کہ یہ جو مصیبت پاکستانی حکمرانوں فوجیوں کی صورت میں ہمارے پر مسلط ہے اسے اے اللہ ختم فرما ہمیں ان خبیصوں سے نجات عطا فرما ربنا وجا اللہ مل کا ولی وجا من لدن کا نصیرہ یہ کیا تماشا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو ڈرایا جاتا ہے ان کو دہشت زدہ کیا جاتا ہے ان کو خوفزدہ کیا جاتا ہے تو اس ملک میں کس کو امن و سکون ملے گا قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کو زندہ جلایا جاتا ہے اس ملک میں قرآن کریم پڑھانے والے علماء کو قتل کیا جاتا ہے روز روشن ان کو قتل کیا جاتا ہے سب کے سامنے قتل کیا جاتا ہے ہم اپنے اساتذہ اور اپنے تلامزا اور اپنے دوست و احباب کا قصاص لیتے رہیں اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے جہاد پاکستان جو آج تقریباً بیس سال کی عمر کو پہنچنے کو ہے انشاءاللہ اللہ یہ جہاد جاری رہے گا جیسے طالبان افغانستان نے تخت کابل پر قبضہ کیا اور پورے افغانستان کو فتح کیا اسلامی نظام نافذ کیا اسی طرح انشاءاللہ اللہ طالبان پاکستان بھی تخت اسلام آباد پر قابض ہوں گے تخت اسلام آباد کو اپنے قبضے میں لیں گے بطور فاتحین اسلام آباد میں داخل ہوں گے اور اسلام آباد میں اسلام آباد ہوگا انشاءاللہ اللہ آج جو مظالم پاکستان میں دیندار اور دین کی طرف متوجہ ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے اگر ہم نے قیام نہ کیا تو اللہ کا عذاب عمومی عذاب ہماری طرف متوجہ ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علما کی مدد کریں طلباء کی مدد کریں طالبات کی مدد کریں مجاہدین کی مدد کریں دینداروں کی مدد کریں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس خواب کو تعبیر دینے کی کوشش کرے ستر سال ہو چکے ہیں کئی نسلیں گزر چکی ہیں ہمارے آبا و اجداد قبروں میں دفن ہو چکے ہیں ہمارے خواب کو تعبیر ملنی چاہیے ہر حالت میں شرعی نظام پاکستان کا مقدر انشاءاللہ بنے گا ہمارے اسلاف نے پاکستان میں جہاد جو شروع کیا الحمد اس کے تین مقاصد تھے اور ہیں نمبر ایک پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام نمبر دو مظلوموں کا انتقام نمبر تین موجودہ شیطانی حکومتوں کا برا انجام یہ تین مقاصد جب تک پورے نہیں ہو جاتے پاکستان میں انشاءاللہ اللہ گولیاں چلتی رہیں گی پاکستان میں انشاءاللہ دھماکے ہوتے رہیں گے پاکستان میں جب تک اللہ کے قانون کو عزت نہیں ملے گی کسی کو بھی عزت نہیں ملے گی پاکستان میں جب تک اللہ کے قانون کے رکھوالو علماء اور مدارس کے طلباء کو امن و امان نہیں ملے گا کسی کو بھی امن و امان نہیں ملے گا یہ بات ایک واضح پیغام ہے ہماری طرف سے اور تمام اسلامیہ پاکستان محدین جہاد اور مجاہدین کو ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ کھڑے ہوں قیام کریں اور اللہ تعالی پر توکل کریں جہاد کو پاکستان کے اندر منظم کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ہمارے اطراف میں جو مسلمان ممالک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی على خیر خلق ہی محمد والی وصحب ہی اجمائن